آج کے دور میں ہم کہتے ہیں یہ بہت ناراض سنا ہے اور بار بار سنتے ہیں اور آج تک میں سنتا آ رہا ہوں آپ بھی سنتے ہوں گے سب جمع ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ ایک ہاتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ایک امت بن جاؤ چاہے راوزی ہے چاہے قادیانی ہے چاہے دیو بندی ہے چاہے بریلوی ہے چاہے لحدیث ہے کوئی بھی ہو کلمہ پڑھتے ہو نا سب ایک ساتھ ہو جاؤ ہاتھ میں ہاتھ ملا کافر دروازے پر ہے ہماری عزتیں ہمارا مال ہماری جانیں ہمارا دین سب سے پہلے خطرے میں ہے اس کو بچاؤ پھر آپس میں فیصلہ کرتے رہیں گے پھر فیصلہ کریں گے آپس میں دیکھیں اللہ تعالی کی حکمت دیکھیں افغانستان میں جو ہوا یہ امت کے لیے ایک عبرت تھی اور عقل مند دوسروں کو غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اس سے عقل والا اپنی غلطی سے غلطی سے سیکھتا ہے اور جو بھی عقل ہوتے کبھی سیکھتا نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب جوش ابھرتا ہے تو پھر ہوش نہیں رہتا یہ حق بات ہے آج امت میں جوش موجود ہے ہوش سے کام کیوں نہیں لیتے آخر وجہ کیا ہے فرض کرے عبرت حاصل نہیں کی اور ایک ساتھ سارے مل گئے چھوڑے ہمارے علماء کی بات ہماری بات بھی چھوڑیں کسی کی نہ سنیں اپنی من مانی کرے امت ایک ہو گئی اور شدید جنگ ہوگی وہ یاد رکھیں یہ امت ایک ہوگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور جنگیں بھی ہوں گے ملائم کہیں گے ملحم کہتے ہیں جب گوشت کٹتے ہیں اسے ملحمہ کہتے ہیں کیمہ بنے گا بندوں کا کیمہ یہ آنے والا وقت ہے قیامت کے قریب یہ وقت آئے گا امت اکٹھی ہوگی ملائم بھی ہوں گے اور کامیابی بھی ہوگی لیکن اس دور میں شرک بدعات خرافات محرمات اور نفرمانی کے دور میں ہرگز نہیں دور آئے گا امام مہدی آئیں گے اور امت سب ایک امام پہ جمع ہوگی امام مہدی پہ جمع ہوگی بہر یہ تو حشاف میں سے یہ آنے والا ہے لیکن میں آج کی بات کرتا ہوں فرزن اسی دور میں اسی طریقے سے جیسے کہ آج امت موجود ہے اسی شرک میں اسی بدعات میں اسی خرافات میں اسی بدکار امت جمع ہو جنگ بھی ہو اور یہ بھی چلو مان لیتے کہ اتنی طاقت آگئے ہمارے پاس امریکہ سے زیادہ کیونکہ یہ یہ شرط ہے پہلے میں نے کہا کہ امریکہ کو توڑ دیا شرط اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سید اب الخباب کا خط جو ہے میں پہلے پڑھ چکا ہوں پچھلے درس میں کہ اگر ہمارا ایمان میں کمی آئے گی یہ بدکاریاں امت میں ہوگی تو پھر کافر جو ہے اور ہم برابر ہو جائیں گے بدکاروں میں جس کی زیادہ طاقت ہوگی وہی وہ غالب ہوگا اسی کے ارد گرد سنوں میں خطاب کا خطہ بڑا پیارا خطہ برہ تو آج اسی امت کو اسے ایسے, ایسے ہی دیکھے تو اس کو توڑنے کے لیے اب زیادہ طاقت کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالی کی رضا کی بات نہیں ہو رہی شلپ پہلا تل کا بھی راضی نہیں ہوتا بدارت پہلا تل کا بھی راضی نہیں ہوتا سود خور پہلا تل کا بھی راضی نہیں ہوتا نافرمان فرمان پلا تل کا بھی راضی نہیں ہوتا اسی بات کو لے لیتے امیرکا بھی, بھی ٹوٹ گیا چلو یہ بھی مان لیتے چوتھی بات اس کے بعد کیا ہوگا اب کیا سمجھتے ہیں راف کہے گا کہ اہل حدیث حکمران بن جائے ہمارا خلیفہ بن جائے کہ ہمارا لیڈر احل حدیث بن جائے یا اس کو اہل چھوڑے کوئی بھی اہل سنت میں سے بن جائے چاہے بریوی کی کیوں نہ ہو چاہے دیوبندی کیوں نہ ہو اچھا کیا بریوی کہے گا کہ دیوبندی بن جائے لیڈر یہ دیوبندی کہے گا لیڈر بریوی بن جائے یہ حق بات ہے دیکھیں ہوگا میں چار چیزوں کو میں نے کہا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا آپ کی بات مانتے ہوئے اب آپ میری بات کا جواب دیں یہ ہوگا کبھی قادیانی کو اقتدار دیا جائے گا کوئی باعزت مسلمان یہ سوچ سکتا ہے اور آپ لوگوں کی تعداد ہے کتنی مجاہدین کی جو کہتے ہیں ہم موحدین ہیں اور ہم جہاد کرتے ہیں چلوں ان کو چھوڑے مشرقین کو یہ غلطی ہمیں آگے آئے گی کہ ہم تو مواہدین ہم کیوں نہ کریں ان کو ملا کے ہم کرنا چاہتے ہیں نعرہ جو ہے کہ سب اکٹھے ہو جاؤ یہ ان موحدین کا نعرہ ہے جو جہاد کا آج نعرہ لگاتے ہیں یہ ان کا نعرہ ہے آپ کی کیا پرسینٹیج امت میں میرے بھائیو آپ کو کتنی در کون دے گا دیکھیں حق بات ہے یہ جب افغانستان میں ایک ہی زبان بولنے والے ایک ہی کھانا کھانے والے ایک ہی شکل و صورت والے ایک ہی لباس پہننے والے آپس میں لڑ پڑے اور کسی کو کچھ نہ ملا تو آج امت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے آج اگر دو ملک عذاب اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں تو اس وقت کون سا ملک ہوگا جس میں ذلت رسوائی رسوائی اور امر و کا خاتمہ خوف و ہراس کون سا ملک؟ کون سا ملک بچے گا؟, بچے گا کیا ملے گا امت کو تو میرے بھائی ان فرق دونوں فرقوں کو سمجھو دوسری مثال دیکھ لیں آپ فلسطین میں دیکھ لیں بات فلسطین کی بھی ہوتی ہے نا بار بار فلسطین میں جو وہاں پہ لیڈر گروہ ہیں ان کے اپس میں بنتی ہے فتح حماس کو لے لیں آپ کبھی ان کے اپس میں بنی ہے یہ بھی مجاہد ہے یہ بھی مجاہد ہے یہ بھی اللہ تعالی کے لیے جہاد کر یہ بھی اللہ تعالی کے لیے جہاد کر رہا ہے کبھی دونوں مل کے انہوں نے جہاد کیا ہے کبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھے انہوں نے بات کی ہے پچھلے سال میں کیا ہوا تھوڑا سا اقتدار حماس کو ملا سب سے پہلے ٹارگٹ کون تھا ان کا فتح تھا سولہ کہاں پہ یہاں پر مکمے میرے بھائی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے نبی کریم سلم علیہ وسلم نے تیرہ سال جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا یہی کچھ ہونے والا تھا بات صرف زمین کی نہیں ہوتی زمین ہے لیکن زمین کو پر چلنے پھرنے والے جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں معذرت کے ساتھ ابد یہ رب کا کال ہے میرا کال نہیں ہے جو نا فرمان جو شرک کرتے ہیں بدعات و خرفات کرتے ہیں وہ اللہ تعالی نے وہ جانور سے بھی گئے گزرے پہلے اس پانچ فٹ قد میں اسلام کا نفاذ کرو پھر اس پانچ فٹ قد والا جو یہ شخص ہے یہ توحید سنت پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس روشنی کو پھیلائے گا اور آہستہ آہستہ دیکھے امت ایک شخص سے بنتی ہے کوئی نہ کہے کہ یہ کیسے ہو ہوگا یہ تو ناممکن ہے آپ اقتدار زمین آپ کس کے لیے یعنی آپ آج کامیابی سوچ ہماری زمین کی ہے بس اس زمین پر جو لوگ رہتے ہیں کیا وہ لوگ اللہ تعالی کے دین کو قائم کرنے کے لیے خوش ہوں گے اچھا یہ ساری باتیں چھوڑیں ایک اور بات کرتے ہیں فرض اقتدار مل گیا اور الحدیثوں کو مل گیا کسی اور کو نہ ملا اور میں مثال اپنے ملک پاکستان کی دیتا ہوں انڈیا کی نہیں دیتا ہوں نہ اس ملک کی دیتا ہوں کیا مسلمان تیار ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہو کوئی مسلمان تیار ہے آپ شریعت کے نفاذ کس پہ کریں گے جو شریعت سے پہلے بھاگے ہوئے ہیں جو دین کی طرف آنا نہیں چاہتے آپ ان کو مار مار کے نماز پڑھواؤ گے ہم ان سے رف ادے نہیں کروا سکے آج تک کروا سکے ہیں نہیں کروا سکے علم ہے دلیل ہے قرآن کی آیات ہیں احادیث ہیں سل و ساحی کا منحج یہ نہ کر سکے ہم ان کو نماز پڑھوا سکتے ہیں کو قبر پرسی سے روک سکتے ہیں آپ نفاذ کس پہ کریں گے مجھے بتائیں آپ کے اپنی قوم نہیں چاہتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا زمین پر دین کا نفاذ نہیں کیا دل دل کے اندر سے دین کا نفاذ کیا ہے اس دل کے اندر جب دل پاک ہوا تو اس کا صرف جسم پہ ہوا ایک دو دس بیس سو دو سو ہزار دو ہزار لاکھوں کی تعداد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات ہوئی کتنے تھے ایک لاکھ جب سٹارٹ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنی مرد تھے ساتھ ایک مرد تھا وکر صدیق اور بعد میں آج تحثیت یہ برکت تھی آج ہم بھی کہتے ہیں جہاد سے پہلے کیا کرنا چاہیے مجاہد کی تیاری کیسے ہوتی ہے افغانستان میں جو جہاد پہلا ہوا تھا غلطی کیوں ہوئی مجھے بتایا اقتدار کے لیے کیوں لڑے تربیت نہیں تھی دل میں ابھی کمی تھی ایمان کی کمی موجود تھی اس کا اثر آج بھی امت بھگت رہی ہے ہم نے کب کہا کہ جہاد نہ کریں اللہ کے قسم جو کہتا ہے جہاد شریت کا حصہ نہیں ہے وہ دار اسلام سے خاری ہمارے نزدیک کیونکہ قرآن کو جٹلاتا ہے وہ جہاد شریعت کا حصہ ہے دین کی سربلندی جہاد سے ہوتی ہے اور جو لوگ اس کے انکار کرتے ہمارے نزدیک دار اسلام سے خارج ہیں میں نے بار بار یہ کہا ہے لیکن آج کل کی صورت جو ہے آج کر کے جو حالات ہیں کہ اس میں جہاد کریں اور جو جہاد کر رہے ہیں کیا ان کو ملا کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بہت عزت ملی ہے آپ کو جو عزت ملی ہے اس کا اثر امت نے کیا پڑا ہے اگر جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جنت مل جاتی یا مجھے عزت مل جاتی تو صلح صلیحدیہ میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کا اتار کر اپنے بال حلق کر کے واپس نہ جاتا بغیر عمرہ کرتے ہوئے اور صحابہ نے بیعت کر لی تھی بیعت کس چیز پہ کی جان دینے کی بیعت کی تھی لیکن نہیں اللہ تعالیٰ حکم نہیں تھا اور سولہ میں کب ہو صحیح چھ ہجری میں دو ہجری میں جنگی بدر جیت چکے تین میں جنگ احد جیت جیتنے کے بعد ہار ہوئی اپنی غلطی سے جنگ احزاب جیت چکے چار میں پانچ ہجری میں جنگ بن قرادہ جیت چکے چھ ہجری میں لتا نے روک دیا صرف پڑے اللہ نے روکا ہے وجہ کیا تھی کیونکہ وہ طاقت نہیں تھی تب وہ طاقت تھی یہاں پر وہ طاقت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی نمبر دو کچھ ایسے مسلمان چھپے ہوئے تھے کافروں کے بیچ جن کو علم نہ ہوتا اور ان کو بھی مار دیا جاتا ہے ارے چھپے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے آج روڈوں پہ چلتے پھرتے مسلمانوں کو بلاسٹ کر دیا جاتا ہے وہ جہاد شرح تو اسے روک دیا گیا اور آج کو روکنے والا ہے اس کام کو جو ہو رہا ہے بلکہ اسے جہاد کہا جا رہا ہے عراق یہ تو فلسطین تھا عراق کی طرف آتے ہیں عراق میں اگر دشمن چلا جاتا ہے اور کامیابی ہو جاتی ہے مسلمانوں کو تو دار کیسے ملے گا فلسطین میں تو دو یا تین گروہ ہیں عراق میں کتنی ہے شیعہ الگ ہیں شیوں اپنے دو تین گروہ ہیں پھر کردی الگ ہیں پھر عربی الگ ہیں پھر دو چار گروہ کتنی گروہ ہیں وہاں پہ یہ آپس میں جب قطر و غارت ہوگی میرے بھائی افغانستان سے یہ لوگ زیادہ اچھے نہیں ہیں افغانوں سے زیادہ لوگ اچھے نہیں ہیں بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ کیوں نہیں ہونے والا ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہوا میرے بھی ابھی اقتدار نہیں ملا اتفاق نہیں ہے آج جتنے قتل غارت میں یہ لوگ ہیں امریکہ نہیں کرے اتنا آپس میں یہ لوگ ہیں ایک دوسرے قتل غارت اب نیوز تو دیکھیں ولہ تعجب ہوتا ہے کہ راف جیو نے میرے آنکھوں سے دیکھے سیری و اللہ ہے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں زندہ جلا دیا مسلمانوں اہل سنت کو اللہ کے قسم زندہ جلا دیا راف نے حزب اللہ جو عراق میں بھی ہے بحرین میں بھی ہے یہ ایک نہیں ہے بہت سارے حزب شیخ خان ہے یہ اللہ کی قسم سیری موجود ہے جو دیکھنا چاہتے وہ دیکھ لیں زندہ جلا دیا ان کو یہ صورت حال ابھی تک اقتدار بھی نہیں ملا زندہ جلوں کو چھوڑے اللہ کی قسم ڈرلوں سے سر کے پر ڈرل سے زندہ اسے بٹھا کے ڈرل سے سوراخ کیا ڈرل سے زندہ کو مرنے کے بعد نہیں یہ حال ہے ابھی اقتدار نہیں ملا جب ملے گا تو کیا ہوگا یہ تھا فرق کل کے جہاد افغان میں اور آج کے جہاد افغان میں